بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفصل ومن سيجئة ممادنا من يهده الله فلا ندلنا ومن يغذيره فعمادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أبده ورسوله أما ذي محترم بلو محترم حضرات دینی بھائی اور دوستوں یہ سورت الحشر کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو بڑی مشہور آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے تمام ایمان ایمانواروں کو دو باتوں کو حکم دیا ہے نمبر ایک تقوال لالا اور نمبر دو ولطنت کل آنے والی قیامت قبر حشر قیامت کے لیے تم نے اللہ رب العالمین کے پاس کیا بھیجا ہے کیا جمع کرایا ہے کیا تیاری کی ہے اس پر بڑا غور فکر کرو جہنم کے اور اداب قبر کے نگر اللہ کے غدب سے محدود رہنے والے اعمال میں ایک بہترین عمل ہے صدقہ خیران اور حارت مند پریشان حال مشکلات میں گھرے ہوئے مسلمان کے کام آ جانا یہ سب سے بڑا عمل ہے جو انسان کو اداب قبر عذاب نار اور اللہ تعالیٰ کے غدب سے بچاتا ہے نبی علیہ صلاطاصن ہے ایک تکم رو روشمت مندوں غورت مندوں کو دے کر کے اپنے آپ کو آپ سے بچاؤ اگر کوئی بہت بڑا اماؤنٹ تمہارے پاس اللہ تعالی کی راہ میں دے کر کے غریبوں کے کام نہیں آ سکتے تو خجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح اس کو تم دو تقریباً یہی وقت تھا دس بجے دن کا وقت کروڑا جوہر نبی ریس کراف साथ ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک وقت گایا سب کے سب ننگے بدن تھے کسی کے پیر میں جوتے چپل نہیں تھے بھوکھے پیارے تھے اس وقت کو دیکھ کر کے نبی رہسرا فام کے دل میں بڑی ہمدردی پیدا ہوئی ترسا گیا آپ بہت پریشان ہوئے بار بار آپ دیکھتے تھے کہ جلدی ظہر کا وقت ہو جائے حضرت یابری بن ربد رضی اللہ تعالیٰ نما کہ جوہر کا وقت ہوا اللہ فرمایا ازان ازان نے فرمایا میرا آرام دو آرام دیے سارے لوگ آ گئے تو آپ نے بڑا عجیب و غریب خطاب کیا اے لوگ اللہ تعالیٰ کے راہ میں سب کا کرو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو اور رب العالمین کے مخلوق اور بندوں پر اپنا ماں اپنا اپنی دولت دے کر کے ان کی مشکلات حل کرو دیکھو یہ تمہارے مسلمان بھائی باہر سے آئے ہی ان کی پریشانی کا کمی ہے کسی کو کن ڈھانپنے کے مکمل کپڑے نہیں ہیں یہ ننگے بدن ہیں ننگے تے ہیں یہ بھوکھے پیاسے ہیں ان کی مدد کرو تصدقو تصدقو سارے لوگوں کو لفظ الستا حکم دیا لیکن مند کے کی مندانم ہر انسان بیٹھا رہا گیا کسی کو کے پاس دینے کے لیے نہیں تھا اتنی میں ایک شخص سے بھی ہمت کی پوری مسجد میں بورے مجمے سے ایک مردموں میں کھڑا ہوا اور سیدھے اپنے گھر دیا کھجور اتنا تھوڑا سا تھا کہ اس کو چیلے اور برتن میں لینے کی ضرورت نہیں اپنے ہاتھوں سے چلو جا اور سوچے سوچ کر کے سونے سب کا حکم دیا ہمارے یہ مسلمان بھائی وہاں سے آئے ہوئے ہیں یہ پریشان مان ہیں ان کو کپڑے کی ضرورت ہے ان کو جوتے چپل کی ضرورت ہے اور انہیں کھانے پینے کے سامان کی ضرورت ہے چلے ہمارے پاس زیادہ نہیں کوئی نا سفاج ہے اپنے ہاتھوں پہ لیا لے کر کے آیا نہ بھی احساس شام کے لیے مسجد نہ قدموں پر ڈال دیا کتنے اس کو دار دار اتنا کرنا تھا جیسے اس نے کھجور لا کر کے رکھا سارے مسجد کے لوگ سارے سارے کام واپس گئے اپنے اپنے گھر جس کے پاس جو کچھ ملا کسی کو کپڑا ملا کسی کے پاس جوتے ملے کسی کے پاس جو کھانے پینے کا سامان ملا جس کے پاس جو تھا ان پریشان ہر مسلمانوں کے لیے لا کر کے جمع کر دیا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر میں ہم لوگوں نے دیکھا ایک ڈھیر کپڑے کڑک گئے ہیں اور ایک ڈھیر کھانے پینے کے سامان کڑک گیا ہے اور نبی علیہ علی شام کا چہرے مارے خوشی سے چمک اچھا خوش ہو گئی مانگ پڑتا تھا کہ آپ کے چہرے پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا اتنی روبت میں نے الیا رسول کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی پھر آپ نے اس موقع پر لوگوں کو اسلام سننا تم حسان اے, اے لوگوں اپنے اس بھائی سیور اور نصیحت حاصل کرو جو اکیلا تو نہیں اس مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اس کے بعد تھوڑا سا ہجور تھا لے کر آیا اور اس کے دیکھنے کے بعد سب کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا اللہ عالمی کا نظام ہے جس نے نئے کام کرنے میں پہل کیا اور جتنے لوگ اس کو دیکھ کر کے نئے عمل کریں گے جتنا دیکھنے والوں کو ملے گا اتنا ہی سوال کی تدا کرنے والے کے نام میں امان اللہ تعالیٰ دا. تو دوستوں یہ بہت ایک بڑا امر ہے کہ انسان آنے والی مشکلات پریشان مسلمانوں پر جو ہوتی ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھے ان کے کھانے کا ان کے پینے کا ان کے علاج و معاوضے کا ان کی بہت ساری جو پریشانیاں آتی ہیں اپنا دیا ہوا ماں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوا ماں اس کے حالات ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلام صاحب کے ساتھ سماتے ہیں کتنا برا عمل یہ ہے ہار ہمارے آئے لوگوں پر نک ربل آپ اے لوگ جو ہمارا امتی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی چھوٹی سے چھوٹی دنیا کی پریشانی اگر چھوٹی سے چھوٹی پریشانوں کی طرح اگر کوئی ہمارا امتی ہمارے کسی مسلمان امتی کی چھوٹی سے دنیا کی پریشانی دور کرتا ہے تو اس کے کئی اللہ تعالیٰ کے آمد کی بڑی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی دور کر دیتی ہے کہ میں سرکار خاص ہوں مسلمان اور جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے ایپ پر پردہ ڈالا اور جس کے پاس کپڑے نہیں تھے کپڑے دے کر کے اس کا سبق ڈھانپ دیا جس نے دنیا میں کسی مسلمان بھائی کے ایپ پر پردہ ڈالا یا کپڑے دے کر کے اس کی سردی اس کی پریشانی کو دور کر دیا اور اسے لے کے اس کو کپڑا پہنا دیا تو اس کے عبد قیامت کے دن اللہ تعالی اللہ تعالیٰ سکا ہوں سے کچھ بھی مناخر اس نے اپنے مسلمان بھائی کی ایک دنیاوی پریشانی دور کیا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور اپنے دوڑوں میں اس کے اوپر کردار کروں دیتا نمبر تین الحمایاں جب تک ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے قائم میں رہتا ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے میں مشغول ہوتا ہے تب تک اللہ تعالی آسمان سے اس کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کانوں میں بچے کے کہ اس سر کے تو فکر سے فرمائے اور آئی ہوئی مشکلات ہر کسی کی پریشانیاں چاہے کھانے مینے کے مابلم ہو یہ سردی کا موسم ہے لباس پر کمبل کی ضرورت ہو ہر سانی مسلمانوں پر جو آئے یا اللہ کی مفروط ہے اس پر بہتر کہ ہم حصہ لیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا اور آسرم دونوں جہاں میں بڑے ادو سراب رکھے ہیں اللہ اکور سخر تو بھائی لے الحمد للہ نبی رحصلہ شاہ کے ساتھ رماتے ہیں محمد الرحمٰن اللہ تعالیٰ کی اور مہربانی کرنے والے ایسے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربانی کرتا ہے نمبر دوست ارخن ارد ارخن السماء اے لوگ تم زمین والوں پر مہربانی کرے تو آسمان والے تم پر مہربانی کرے گی اور اللہ تعالیٰ بھی آسمان تو ہے فرشتے زمین سے آسمان پر یہ الگ پورا زمین اور اس کے سارے فرشتے آسمان پر بسنے والے موت چنت دنیا سے لے کر کے موت موت کے بعد تم کمر سے کر کے رشتے اس کی مدد کرتے ہی مہربانی کرتا ہے مرتبہ ہجرت کر کے مدین طبہ میں داخل ہو رہے ہیں اوٹنے پر سلام ہے سوال آپ کتاب کر رہے تھے بڑا پیارا کتاب تھا چار باتوں کی تعلیم بھی یار واقع سیلول اور ہاں تب تو والناس میں ہے تب ارول جن کا شرام اہم سلمان ہو آپس میں دوسرے سلام کرو جس سے آپس کی محبت پیدا ہو جائے گی نمبر دو وہ سیلول اور کے ساتھ سے سلحمی کیا کرو نمبر تین وہ آکان بھوکھوں کو پریشان ہاتھ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو نمبر چار وہ سیلو والناس سنہ جب دنیا کے سارے لوگ کھا کر کے سو رہتے ہیں تو میرے امت کے لوگ سو رکھ اس کے, بعد رات میں اس کر کے تحت نماز پڑھ کرو تم جیسے جس شخص نے یہ کیا عمل کیا سلام وصلو, وصلو, وصلو باللیل و سُنیا اللہ تلخل جنت بڑی سلامتی اور عزت کے ساتھ بلا حساب کتاب تم جن جلال. اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کرنے کی توفیق ہمیں جو دیا ہے اسے اپنی راہ چکا توفیق دے للہ یہ امت معاملے میں حصہ لیتے احمد اور جمع خشان کرانچہ جو پوری دنیا میں ہر ہر, ہر مصیبت کے موقع پر اور ہر ہر موسم میں, میں دنیا میں کہیں کے کہ بھی موسم دے ہو کسی ملک میں وہاں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے سایے سایے سایے سارے اسباب سارے سامنے ساری سہولتیں مہیا کرتے ہیں ہمیں احاط کو بڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہو صفائی کو لیا جو پریشان ہو ان کی پریشانی کو دور کر دے مشکلات کو ختم کر دے اللہ آئی آل ہوئی ہے تمام مسلمانوں اس وقت میں خوب کر لے الہ آباد جس ملک میں رہتے وہاں کے رئیس رئیس الدانا شیخ خلیفہ اور ان کے اسحاب امان رہی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت اچھے اعمال کی توفیق دے ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے اور جس ملک کے شہر میں رہتے ہیں وہاں کے ہاتھ شیخ سلطان حفیظ اللہ اللہ ان کی حفاظت فرما ہر ہر قدم پر ان کی مدد فرما ہر غلط کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے ارحال آدمی انحد سے وہی کام ہے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے کام اور ملت کا خیر کی خیر ہے ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا ہے آپ کی ناردگی ہے امت و ملت کا نقصان خسارا ہے دنیا کے تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا ڈہوانہ بنا دے اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ رب العالی والمسلمات عباد اللہ رحمۃ اللہ عب الم شاہر یہ